سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعليها وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله النبي تو سنت الاعتكاف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراسہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک صلا و, و, و سلام سیدی یا رسول اللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی پرنٹ کردہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن یہ قرآن پاک کے واقعات جنہیں پڑھنے کا شوق ہو یہ بڑی پیاری کتاب ہے اسے ضرور حاصل کریں اس کے صفحہ نمبر نوے پر ایک حکایت لکھی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لیے کابل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں چنانچے کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹ پر لادے پھرا پھر اس نے دیکھا کہ دو کبے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ کبے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کبے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ منظر دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا پرانے پاک میں پارا چھ سورہ معدہ آیت نمبر اکتیس میں اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے بسم الله الرحمن الرحيم فابعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأقيم قال يا ويلتاء أعجزت أن أكون مثلا هذا الغراب فأواري سوء تأقيم فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ترجمہ کنز المان تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین قریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے بولا ہائے خرابی میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دعوت جو مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں اس میں ہم حاضر ہیں اور نیتیں ابتدا ہم کرتے ہیں چلیں کچھ مزید نیت بڑھا لیں کہ نبی پاک علیہ السلات وسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نیت المؤمن خیر من مینہ ملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر رہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں ہم شریک رہیں گے انشاءاللہ اللہ تو مردے کو زمین میں دفن کرنا یہ تمام انبیاء علیم السلام کی دائمی سنت ہے جزت آدم علیہ السلام سے جاری ہے اور ہر دین میں جاری رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی فطرت انسانی اور عقل کے موافق ہے یعنی انسانوں میں سب سے پہلے تدفین کا تو ہم نے سنا کہ حابیل کی ہوئی جیسا کہ ابھی ہم نے اس واقعے سے مدنی پھول حاصل کیے تو جو آیت ابھی تلاوت ہوئی اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر کرتبی میں ہے کہ میت کو زمین،, زمین میں دفن کرنا چھپانا یہ واجب ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے اور اللہ سبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ ابس آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرمایا فکبراہ ترجمۂ کنزل ایمان پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی یہ نعمت بیان فرمائی تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دفن ایک عظیم نعمت اور قابل تحسین اعزاز ہے کہ اگر آدمی کی لاش کو دوسرے حیوانات کی طرح سطح زمین پر ہی چھوڑ دیتے تو متعفن یعنی بدبو دار ہو کر بدبو پھیلاتی ہے اور لوگوں کو یا اس سے بدبو جب آتی ہے تو انسان کی طبیعت کو بھی ناگوار گزرتا ہے پریشان کرتی ہے اور اس میت سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور بد کرتے یا رے اگر کسی کو اچھی حالت میں جیسے کبھی آشقان رسول کی قبر کھلتی ہے اور پتہ چلا کہ جناب ڈیڑھ سو سال کے بعد اللہ کی اس ولی کی قبر کھلی تو جسم ترو تازہ ہے خوشبوؤں سے معطر ہو گئی فضا تو یہ جب ظاہر ہوتا ہے تو سب اس میت کو اعزاز دیتے لیکن اگر اسی کے برعکس کسی کی قبر کھل جائے اور اس کی لاش کو گلی سڑی حالت میں دیکھا جائے اس لاش سے بدبو کے بھبکے اٹھتے دیکھا جائے تو پھر تو ظاہر ہے اس سے لوگ بدگوئیاں کرتے اور نیز درندے اور پرندے اس کے اعضا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاتے اور ناپاک مردار خور جانور اسے اپنا لکما بنا لیتے اور اس سے بہت بڑی حقارت لاحق ہوتی اور اس کے ایب بے پردہ ہو کر عام خاص میں مشہور ہو جاتے تو اس کی قدر لوگوں کی نظر میں کم ہو جاتی تو اسے عزت دینے کے لیے اس طریقے کی غیب سے تعلیم دی گئی یہ دفن کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے ظاہر ہے جب مرے گا بندہ اور اگر اس کے عیب ظاہر ہو جائے تو لوگ متنفر ہوتے ہیں اور پھر جس طرح ہم عموماً کبھی کبھار کو ایسا واقعہ آتا ہے کہ اگر کسی کا کسی سفر میں انتقال ہو گیا اور جناب سفر میں ہی مطلب اس وہ انتقال کر گیا سنسان جگہ پر تو جناب وہ جانوروں نے اس کی لاش کو نوچ دیا کھا لیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیگر آسمانی شریعتوں کی طرح اسلام نے بھی میت کو زمین میں دفن کرنے کا حکم دیا بلکہ جہاں دفن کرنا ممکن ہو وہاں دفن کرنا فرض قرار دیا گیا لہذا یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ کر دیوار قائم کر دی جائے کیونکہ یہ دفن نہیں ہے دفن یہ ہے کہ زمین کھود کر اس میں میت کو چھپایا جائے اور شریعت متعرہ نے جو دفن کرنے کا حکم دیا وہ محض اس طرح نہیں کہ ایک ڈیڑھ فٹ زمین کھود کر اس میں میت کو دفنایا جائے بلکہ احادیث مبارکہ میں دفنانے کے ساتھ ساتھ گہری قبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا چنانچہ غزب عہد میں سابق کرام علی ردوان نے زخمی اور تھکے ماندہ ہونے کے باوجود جب بارگاہ رسالت میں شہدہ کی تدفین سے متعلق استفسار کیا پوچھا تو نبی پاک علیہ صلاحت السلام نے اس حالت میں بھی صحابہ کرام علی مردوان کو گہری اور وسیع قبریں کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ امام ابو داؤد سلیمان بن اش سنن ابو ابی داود شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزۂ عہد کے روز انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگرچہ ہم زخمیوں تھکے ماندے ہیں لیکن آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں فرمایا قبریں کھودو اور کشادہ رکھنا اور ایک قبر میں دو تین آدمی رکھنا عرض کی گئی آگے کس کو رکھیں فرمایا جو زیادہ قرآن پر جانتا ہو تو راوی حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے والد ماجد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ اسی روز شہید ہوئے اور دو یا ایک آدمی کے ساتھ دفن کیے گئے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے عہد کے دن فرمایا کہ چوڑی گہری اور اچھی قبر کھو دو یہ حدیث مبارکہ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین صحابہ کرام علی امردوان کا نہ صرف اپنا عملی سنت پر تھا بلکہ اپنے بعد اپنے و رسا کو بھی اسی کی وصیت فرمائے کرتے تھے جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر گہرا کشادہ بنایا جائے یوں ہی حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وسیعت فرمائی کہ قبر گہری وسیع کھودو اور ان کے بیٹوں نے ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج فی زمانہ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ غفلت ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے پیسے خرچ ہوں ہماری کال ہو جائے تو آن کال ساری سروس جو ہے نا وہ کر دی جائے ایک بیرون ملک کے ہمارے اسلامی بھائی مبلک ہیں انہوں نے بتایا کہ چونکہ بیرون ملک جو ہے وہ ظاہر اس معاملے میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر غسل اور تدفین کا جو معاملہ یہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے مہنگا پڑتا ہے تو کہا کہ وہاں پر بیرون ملک میں نوجوان اپنے والد کی میت کو لے کر آیا اور سینٹر میں یہ کہہ کر چھوڑ کر چلا گیا کہ بس اب آپ غسل دے دیجیے گا اور تقسیم کر دیجیے گا تو اس دور میں بھی یہ منظر تو نظر آتا ہے بلکہ دعوت اسلامی کے اشاطی ادارے مکتبت المدینہ کا جو اس سال اس مہینے کا جو متبوہ ہے فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ تو اس میں تو کئی ایسی باتیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں کہ جس میں ہمارے موجودہ دور موجودہ دور اس کا منظر کشی کی گئی ہے اور یہ میں آپ کو دعوت دوں گا ضرور اب تک جنہوں نے اپنے گھروں کے لیے اپنے دفتروں کے لیے اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو جاری نہیں کروایا امیر علیہ سنت نے الحمدللہ جو اس کو جاری کراتے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے شخصیات کے لیے اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو جنہوں نے جاری کروایا امیر علیہ نے ڈھیروں ڈھیر ان کو دعائیں دی لیکن ساتھ میں میں سب سے ارض کروں گا کہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہر مہینے جاری ہوتا ہے اور یہ الحمدللہ اس ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم کا مئی کے مئی کا جو شمارہ ہے یہ اللہ کی رحمت سے شایا ہو چکا مکتبت المدینہ پر یہ حدیت طلب کیا جا سکتا ہے تو اس میں لکھا گیا ہے ایک واقعہ لکھا ہے بڑی عبرت ہے اس میں کہ زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلام بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے کہ دو ہزار ایک میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے سیٹ کا انتقال ہو گیا لوگ اس کے عالیشان بنگلے میں جمع تھے کہ مرہوم کا انیس سالہ بیٹا جو ایک ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا کہیں جانے کے لیے ایک دم اجلت یعنی جلدی میں اٹھا تو کسی نے اجلت کے سبب کا سبب دریافت کیا کہ اتنی جلدی کہاں ہے کہاں جا رہے ہو کہنے لگا میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے میں نے سوچا کہ آخری وقت اپنے ہاتھوں سے ان کی کچھ خدمت کر لوں چنانچہ ان کی میت کو جلانے کے لیے میں خود لکڑیاں لے کر آؤں گا تو یہ سن کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا باپ تو مسلمان تھا پھر اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں کیوں لینے جا رہا ہے تو غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس نادان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مر جائے اس کو جلانا ہوتا ہے تو اس فلمیں دیکھنے کے شوقین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو جلایا نہیں بلکہ دفنایا جاتا ہے تو چلو یہ تو آپ کہیں گے یہ تو شاد کوئی کروڑوں میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ غور کریں اور سوچیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آج ہمارے گھر میں کس کو پڑی ہے کہ جو اس بات کو سوچے کہ میں چلے اپنے والد صاحب کی قبر کیسی ہے میں دیکھ کر تو آؤں کشادہ بھی ہے والد صاحب کا قد چھ فٹ ہے کیا چھ فٹ یا اس سے تھوڑی زیادہ قبر کھودی بھی گئی ہے کہ نہیں والد صاحب صحت کے اعتبار سے ذرا بھاری جسم رکھتے تھے تو کیا یہ بھاری جسم بھی رکھا گیا یا قبر کا معاملہ کچھ اور ہے یعنی اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ذہن ملتا ہے کہ میت کو غسل بھی دیا جائے میت کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور میت کو تدفین کے ساتھ تکفین کے لیے قبرستان بھی جایا جائے, جائے تو بارہا اسے مناظر دیکھیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو گھر میں کسی کو پڑی نہیں ہے کہ جناب اس مرنے والے کی ہاتھ پاؤں سیدھے تو کر لوں میں کیونکہ ظاہر ہے کچھ وقت کے بعد جسم جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے اگر کسی کا ہاتھ جس طرف رہا تو اسی طرف رہتا ہے مرنے والے کی آنکھیں اگر کھلی رہ گئی تو کھلی رہ جاتی ہیں اس کا منہ کھلا ہے تو کھلا ہی رہ جاتا ہے اس کا سر اگر چہرہ سیدھی طرف نہیں ہے الٹی طرف ہے تو الٹی طرف ہی رہتا ہے پاؤں اگر سمیٹے نہیں سیدھے نہیں کیے تو وہ پھرچے ہی رہ جاتے بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مرتبہ ڈائریکٹ ایک سیٹ صاحب کا انتقال ہوا تھا تو اس کے جنازے میں جب جانا ہوا تو بھی یہی منظر دیکھا کہ اس کے پاؤں سیدھے نہیں کیے گئے تھے آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں گویا حسرت سے دیکھ رہا تھا کہ کاش میں اپنی اولاد کی تربیت کر لیتا تو مرنے کے بعد میری آنکھوں کو تو بند کر دیتا ہے کاش میں اپنی اولاد کی تربیت کر دیتا تو میرا منہ تو بند ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مر مرنے والے کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے ایسا نہیں بڑا عجیب غریب حال ہے اور اس وقت مطلب میں نے جس طرح شروع میں کہا نا کہ آن کال ہے سروس آن کال ہے کہ جناب بھیج دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کو گسل دے دیں آپ اس کی تسفین کر لیجئے گا تو ہم اور آپ خود سوچیں کہ جس خاندان کے لیے بہترین بنگلہ بنایا جا رہا ہے بہترین فرنیچر سے آراستہ کیا جا رہا ہے ان کو ارے یہ تو میں ہماری قبر بھی ہم کو پوری نہیں دے رہے بلکہ وہاں جا کر جب قبرستان پہنچتے ہیں اب قبر کو اتارنے کا موقع آیا تو کسی نے کان میں کہا کہ یار قبر چھوٹی لگتی ہے قبر چھوٹی لگتی ہے قبر کم چوڑی ہے ارے یار اتنی گرمی ہے جلدی کرو جلدی کرو ترچھا کر کے جیسے تیسے بھی پھنسا پسو کے اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پھر یہ جو معاملہ بیان ہوا کہ قبر کو گہری نہیں کیا جاتا یہ بھی خاص کر وہ کمیونٹیز جو اس طرح کے شعبے چلاتے ہیں جی ہاں بڑی بڑی زمینیں انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہیں کہ جناب ہم مردوں کی تدفین کا سلسلہ ہم کریں گے ہماری برادری ہمارے خاندان کا قبرستان بالکل سیپریٹ ہے چلیں ٹھیک ہے جو آپ نے جائز طریقے سے زمینیں حاصل کی اور جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں لیکن کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ جن کو یہ کام سپرد کیا گیا وہ اس کام کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں اہل بھی ہیں یا نہیں ہے کہ آپ نے جا دے دیا کسی کو تو انہوں نے اس کا حال کیا, کیا ہے قبرستان کا معاملہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرا علیہ سنت کو کہ جب اس طرح اس کے اس طرح کے معاملات پر توجہ دی گئی تو امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکروں میں باقاعدہ اسے مدنی پھول ارشاد فرمائے دارالفطہ علیہ سنت سے اس کے فتوا جاری کیے گئے اور الحمدللہ ہماری مجلس تجہیز و تقفین نے اس معاملے میں کوششیں کی تو ہمارے وطن پاکستان میں کئی شہروں میں باب المدینہ کراچی میں تو باقاعدہ لیٹر ایشو ہو گیا تمام قبرستان کی کمیونٹیز کو گورکنوں کو کہ جناب جس مردے کو دفنایا جائے گا تو اس کو گہر, گہری قبر کھود کر دفنایا جائے گا اور اسی طرح ظاہر جب قبرستان کے دیگر بہت سارے آداب ہیں بہت سارے آداب ہیں کہ ان کو کس کس طرح سے مردوں کو ان کے مرنے والوں کی لاشوں کی حفاظت کی جائے گی ان کو جانوروں کی پہنچ, پہنچ سے جو ہے وہ بچایا جائے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہر کام یہ سیکھنے سے آتا ہے تو آپ نے اگر اس معاملے کا بیڑا اٹھایا ہے اور آپ اس معاملے میں اگر کوئی اثر وسخ ہے آپ کا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس معاملے میں احساس کریں اور اس کے جو شرعی احکابات ہیں اس کے لیے جو ہے وہ معلومات حاصل کریں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ میت کو دفن کیا جائے تو میت کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے اور دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ گیڑا گ... گڑھا کھود کر اس میں میت کو رکھیں اوپر تختے لگا کر مٹی بھر دیں یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں تو قبر جو ہے نا یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے سفر, آس... سفر یہ ابوارا شروع ہو رہا ہے آخرت کا تو یہ پہلی منزل ہے قبر کہ اگر یہ آسان ہو گئی تو اس کے بعد والی منزلیں اس سے آسان ہوں گی اور اگر یہاں مشکل ہوئی تو آگے اس سے بھی زیادہ مشکل معاملہ ہوگا لہذا عقل مند وہی ہے جو اپنی موت اور قبر میں اترنے کو یاد کرے اور ابھی سے اس کی تیاری بھی کرے جی ہاں یہ قبرستان بالخصوص شب برات کو ہمارے ہاں قبرستان جانے کا بڑا رواج ہے اور اس موضوع پر الحمد اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں باقاعدہ ایک مضمون ہے قبرستان کی حاضری تو اس کے آداب بھی لکھے ہیں اس میں تو اسی مناسبت سے چونکہ شب برات قریب ہے اور دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے خاص کر شب برات اور بڑے دن میں تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند مدنی پھول آج عرض کیے جائیں گے سینا برا بن آزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے سرکار علیہ اللہۃ وسلام قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمانے اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی پھر فرمایا اس قبر کی تیاری کرو اس قبر کی تیاری کرو اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت سیدنا حانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسو سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ایک حکایت کوئی تفصیل سے بیان کی گئی اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ سیدا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے کا سبب پوچھا گیا کیا آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر کا معاملہ دیکھ کر فرمایا مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے مجھے اپنی تنہائی یاد آ ہے کیونکہ قبر میں میرے ساتھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا پھر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے اس کی قبر جنت اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے اس کی قبر اس کے لیے قید خانہ ہے جس کے لیے دنیا کی زندگی بطور قید تھی موت اس کی رہائی کا پیغام ہے جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا بہتر شخص وہ ہے جو کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ خود دنیا کو چھوڑ چکا ہو وہ اپنے پروردگار عزوجل سے مننے سے قبل اس سے راضی ہو گیا ہو ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہے یعنی نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راحتیں اور اگر بدیاں کرتے ہوئے مرا تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں تو یہ قبرستان میں جو جانا ہے نا یہ در حقیقت ہمیں اپنی موت کو یاد دلاتا ہے اگرچہ فی زمانہ اس کا ہے نہیں یعنی وہاں پر بھی رہتے ہوئے ہم گپ شپ سے باز نہیں آتے وہاں جا کر بھی فکرے آخر میں روتے ہوئے اپنی قبر کو یاد کریں کہ گھر میں تو اتنا بڑا کمرہ مجھے کفایت نہیں کرتا اس قبر کی اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہوں گا کیسے میں اس میں تو ذرا سا معمولی سوراخ بھی نہیں چھوڑا جا رہا میں تو بغیر فانوس کے ڈرائنگ روم میں طرح طرح کی لائٹیں لگائے ہوئی ہیں میری قبر میں تو کچھ بھی اہتمام نہیں ہوگا کوئی بستر نہیں بچھایا جائے گا کوئی لائٹ کا پنکھے کا اے سی کا انتظام نہیں ہوگا تو یہ قبر میں قبر کا معاملہ دیکھ کر تو ہم عبرت حاصل کر سکتے قبرستان جا کر واپس پلٹنے سے پہلے تو ہم توبہ کر چکے ہوتے ہم نمازی بن چکے ہوتے اپنے گناہوں سے تعریف ہو چکے ہوتے لیکن اس دل کا کیا کریں اس قدر سختی کہ قبرستان جا کر سارے معاملہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جس طرح اس مرنے والے کو قبر میں رکھا گیا ہے مجھے بھی قبر میں رکھا جائے گا جس طرح اس کو دفنایا گیا ہے مجھے بھی دفنایا جائے گا دیکھیں نا خاندان کی جب قبریں ہوتی ہیں تو سامنے تو دادا کی قبر ہے اسی کے برابر میں تو با... والد صاحب کی قبر ہے ارے اس کے ساتھ ہی تو تایا کی قبر ہے اس کے ساتھ ہی تو چچا کی قبر ہے اس کے ساتھ ہی بڑے بھائی کی قبر ہے اب نمبر کس کا ہے بھائی اب نمبر کس کا ہے اب نمبر میرا ہے اب میرا نمبر ہے مجھے بھی اس قبر میں جانا ہے کیونکہ جو وقت گزرتا ہے نا واپس نہیں آتا بچپن گزر چکا اب نہیں آئے گا لڑکپن گزر چکا اب نہیں آئے گا جوانی گزر چکی اب نہیں آئے گی ادھیڑپن گزر چکا اب نہیں آئے گی اب تو بڑھاپا ہے اس کے بعد کیا ہے تو اس کی تیاری کریں یہ قبر کا معاملہ بڑا عجیب ہے امیر علیہ سنت اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ اس قبر کا قبرستان کا ماحول جو ہے نا یہ دیکھ کر اپنے آپ کو ڈرائیں کہ یہ بازار جو مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں نا ایک جیسے یہ اوپر سے بظاہر بھلے ایک جیسے اندر کا معاملہ سب کا الگ الگ ہے کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے قبر جنت کا باغ ہے کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے قبر جہنم کا گڑا ہے تو جس نے نمازیں پڑھی جس نے ماں باپ کو راضی رکھا جس نے حلال روزی کمائی جس نے سچ کا سہارا لیا جس نے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری شریعت و سنت کے مطابق اولاد کی تربیت کی جس نے اپنے آپ کو گناوں سے بچایا جھوٹ سے غیبت سے چگلی سے بد نگاہی سے بد کلامی سے سود سے حرام روزی سے دل کرنے سے ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ اس سے راضی ہوگا تو یقیناً اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی بظائر چھوٹی سی قبر ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے بظائر کوئی بستر نہیں ہے لیکن اس خوش نصیب کو جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے اس کو بازار لٹھے کا کفن ہی پہنایا گیا ہے مگر اس خوش نصیب کو جنت کا کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ قبر جس کو ہم یاد نہیں کرتے یہ قبر ہمیں یاد کرتی ہے بعض روایتوں میں کہ ستر مرتبہ یاد کرتی ہے ایک روایت میں ہے ہمارے پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ اے انسان تجھ پر افسوس ہے تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں تاریکیوں تنہائی کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزارا کرتا تو تجھے کون سا گرور گھیرے ہوئے ہوتا تھا اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا برائیوں سے روکا کرتا تھا قبر کہتی ہے تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالی کے قرب رحمت میں جائے گی حضرت محمد بن سبیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں کہ اے اپنے بھائیوں ہمسایوں کے بعد دنیا میں رہنے والے کیا تم نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھی تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے لیکن تو زندہ رہا تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا نیک امال نہ کیے اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے اے دنیا کے ظاہر پر اترانے والے تو نے اپنے ان داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے مگر تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی تو انہیں کندھوں پر سوار اس منزل کی طرف آتے دیکھا جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کے نیک بندے قبر کے اندرونی حالات پر غور فرمایا کرتے اور افسوس ہم بارہا قبریں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے کاش ہم سنجیدگی سے غور کرنے والے بنیں اپنا محاسبہ کریں قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے جو زندگی باقی سے کیسے گزارنا ہے تو اس کے لیے ماحول بہت ضروری ہے ماحول بہت ضروری ہے قبرستان جائیں دے کاش دعوت اسلامی کے مبلکین کے ساتھ جائیں تاکہ کہ قبر میں قبرستان جانے کے آداب بھی تو سیکھیں نا یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے قبرستان جاتے ہیں لیکن قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں وہاں کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے کون سی دعائیں پڑھنی ہے کیا عمل کرنے کہ جس کے سبب ہمارا جانا یہ سے برکت بن جائے کیا احادیث مبارکہ میں بھی قبرستان جانے کی ترغیب یہ دلائی گئی چنانچہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے آقا کا مہینہ اس میں قبرستان کی حاضری کے گیارہ مدنی پھول لکھے ایک حدیث پاک لکھی امیر علیہ سنت نے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قبرستان یہ جانا چاہیے اولا تو اس کے بھی آداب ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کا کرنا چاہیے ہم تو یہی ڈھونڈتے ہیں کہ دادا کی قبر کہاں تھی تو ابا کی قبر کہاں تھی تو رشتے داروں کی خاندان کی قبریں کہاں تھی نیک لوگوں کی صحبت یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے مرنے کے بعد بھی دیتی ہے سرکار اعلی حضرت نے ملفودات اعلی حضرت میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں یہ اس کے بدن پر لپٹی ہوئی اور دو پھول ناک پر خوشبو پہنچا رہے ہیں تو عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے وجہ سے کھل گئی دوسری جگہ قبر کھود کر مرحوم کی لاش کو دوسری قبر میں رکھا اب جو دیکھا تو وہ دو شاخیں جو تھیں وہ ایک دم دو اجدہے میں تبدیل ہو گئے اور مرہوم کو وہ ڈسنے لگے حیران ہوئے کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے فرمایا اجدہیں تو وہاں بھی تھے یہ اجدہ اس گناہ گار کے گناہوں کے سبب وہاں بھی مسلط تھے مگر قریب ہی کسی ولی اللہ کا مزار تھا اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا وہ عذاب وہ اجدہ جو تھے وہ سانپ جو تھے وہ پھولوں کی شاخوں میں تبدیل ہو گئے تو اس یعنی اس مرحوم کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو وہیں لے جا کر رکھا تو وہی اجدہ سانپ جو ہے وہ پھولوں میں تبدیل ہو گئے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قبرستان اپنے والدین اگر دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہوا تو وہاں جائیں یاسین شریف پڑھیں کہ ہر حرف کے بدلے کیا نصیب ہوتی ہیں ایک روایت میں کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر پر جائے یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ویسے بھی کہیں اگر کسی مزار پر جانا ہو اور یا کسی کی قبر پر جانا ہو تو مستحب یہ ہے کہ دو رکعت نفل پڑے گھر پر, گھر پر پڑے مکرو وقت نہ ہو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آئے الکرسی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑے اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا تو قبرستان جانا ہے شب برات یا بڑے دن میں جانا ہو تو ضرور جائیں لیکن اگر مکرو وقت نہ ہو تو اس وقت میں دو رکعت نماز پڑھ کر پھر قبرستان جائیں پھر مزار شریف پر یا قبر پر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو گپ شپ نہ کرے گپ شپ نہ کرے ذکر و درود بلکہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول تو بڑا مشہور ہے کہ شکستہ قبروں پر غور کرو شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے یعنی yani بڑے بڑے سیٹوں کی قبر کا جب معاملہ ہوتا ہے تو آدمی غور کرے سوچے یار اس نے تو ساری زندگی ایسے ایسے آسائشوں عمر اور ایسے ایسی سہولیات کے ساتھ گزاری قبر تو دیکھو تو بالکل جو لاوارس کی قبر ہے وہی سیٹ صاحب کی قبر ہے کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے پھر اسی طرح کئی ایسے نوجوان کئی ایسے باڈی بلڈر کئی ایسے کھلاڑی تو جناب شہرت یافتہ تو جناب وہ اترانے والے وہ فیشن کرنے والے کیا ہیں قبر میں سارا معاملہ کیسا ہے ان کا تو یہ معاملہ عبرت حاصل کی جا سکتی ہے تو فضولیات یا بیکار باتوں کے بجائے ذکر و درود کیا جائے پھر قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں بھی کبھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھی جو راستہ نیا بنا ہو اس پر نہ چلے رد المختار میں ہے قبرستان میں قبریں پاٹ کر یہ قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے تو نئے راستے کا صرف گمان غالب ہو تب بھی اس پر چلنا گناہ خیال آتا ہے کہ یار پہلے آتے تھے یہاں راستے میں تو قبریں نہیں قبریں تھیں یہ راستہ تو نہیں تھا اب ایک سال کے بعد آئے تو راستہ بن گیا تو یار یہ کیا ہو گیا تو اگر گمان بھی ہے یہ کہ یہاں قبریں تھی تو نہیں چلیں کیونکہ کئی مزارات اولیاء یہ ظاہرین کی سہولیات کے لیے مسلمانوں کی قبریں مسمار کر کے نہیں توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا گیا ہے ایسے فرش پر لیٹنا چلنا کھڑا ہونا تلاوہ ذکر و اسکار کے لیے بیٹھنا حرام ہے دور سے حفاظہ کر لیں تو زیارت قبر جب کرنے جائیں تو میت کے مواجہ یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس قبر والے کی پائتی یعنی قدموں کی طرف سے جائیں ادب یہی ہے مزاج شریف پر حاضری ہو یا کسی بھی قبر پر جانا ہو تو پیروں کی طرف سے جائے اور سیدھے ہاتھ پر اس طرح کھڑے ہوں کہ میت کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو اور اس کے بعد کہے السلام علیکم یا اہن القبور یغفر فر اللہ لنا کم انگ لنا صنف و نحو بل یعنی اے قبر والوں تم پر سلام ہو اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مفرت فرمائے تم ہم سے پہلے آگئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں یہ سلام کرے پھر نبی پاک علیہ السلط کا اشاع سنی جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور اس نے سورہ فاتحہ الحمد شریف سورہ اخلاص قل هو اللہ احد عہد سورتر الحکم تکاسر پڑھی پھر یہ دعا پڑھی یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اسی سال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے آجتا. کتنا آسان عمل ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ تقاصر پڑھ لیے سارے قبرستان والوں کو اصال ثواب کر دیں پھر ایک اور حدیث سنیے جو گیارہ بار صورت الاخلاص یعنی قل اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی اسال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا پھر بعض لوگ قبر بط... آ... قبرستان جاتے ہیں تو اگر بتیاں جلاتے ہیں تو قبر کے اوپر بتی نہ جلائی جائے کہ اس میں بے ادبی و بد فالی ہے ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا یہ پسندیدہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت امر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے تو قبر پر چراغ یا مومبتی وغیرہ نہ رکھی جائے ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں تو خاص کر یہ جو شب برات میں جب جانا ہوتا ہے تو اس قسم کے بہت سارے انداز جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ رسالہ آقا کا مہینہ اس میں شب برات کے فضائل بھی ہیں اس رسالے میں امیر علیہ سنت نے شابان کے فضائل بھی لکھے ہیں تو یہ رسالہ حاصل کیجیے بہت جی بی سائز میں یہ رسالہ آٹھ روپیہ ہدیہ پر ہے اور بڑے سائز میں یہ رسالہ جو ہے وہ بارہ روپیہ ہدیہ ہے تو زیادہ تعداد میں خریدی ہے الحمد آنے والی جمعرات یہ ہمارے وطن پاکستان میں شب برات ہے تو مغرب کے بعد نوافل ادا کیے جاتے ہیں یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے اور عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں انشاءاللہ شاء میر علیہ جلوہ فرما ہوتے ہیں تو بڑا با برکت یہ موقع ہوتے ہیں کیونکہ سال کا یہ سمجھے کہ کلوزنگ ٹائم ہے کلوزنگ ٹائم ہے تو وہ آخری وقت امیر لسن فرماتے کہ ہو سکے تو چودہ شابان کو بھی روزہ رکھیں کہ سال کا جو آخری دن ہے وہ بھی روزہ جمعرات کو روزہ رکھ لیں اور جمعرات کو ہی مغرب کے بعد نیا سال شروع ہوگا تو جمعہ کو بھی روزہ رکھ لیں تو یوں آخری دن بھی روزہ ہوگا اور سال کا پہلا دن بھی روزہ ہوگا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد للہ شب یعنی شب برات آنے والی جمعرات اثر کے بعد سے اجتماع کا آغاز ہوگا یہ نفلی احتکاف ہوتا ہے پھر اس میں مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے مغرب کے بعد چھ نوافل یاسین شریف پھر دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اور عشاء کے بعد اجتماع ذکر و ناد ب سلسلہ شب برات اس کا آغاز ہوتا ہے مدنی مذاکرہ پھر اس میں تو امیر علیہ سنت کا بیان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے بڑا وہ ایمان افروز بیان یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لاکھوں اسلامی بھائیوں کی اسلامی بہنوں کی جو تقدیر میں مدنی انقلاب آیا الحمدللہ اس کا ایک سبب شب برات کا میر السنت کا بیان ہے تو یہ بیان ضرور سنیں بلکہ زے نصیب کے یہیں آ جائیں فیضان مدینہ یہیں رہ جائیں مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں وہ بھی اپنا پلان کر لیں کہ آنے والے تھرس ڈے جمعرات کو انشاءاللہ اللہ پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش ساڑھے پانچ بجے چھ بجے سے یہ مدنی چینل کی نشریات کا آغاز ہوگا تو ساری رات داوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں تاکہ ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت ہو گناہوں سے نفرت ہو اور اللہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے جو قبر کی ہے آخرت کی ہے وہ آسان فرما دے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بلا حساب جنت پہ داخلہ عطا فرمائے آمین بجاین نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد اللہ مہنما مدینہ یہ شائع ہو چکا ہے اس کو ضرور حاصل کیجیے اپنے گھر میں بھی اس کو منگوائیے بہت سارے موضوعات پر بڑے پیارے پیارے مضامین اس میں موجود ہوتے ہیں اللہ علامل کی توفیق تعفر